اللہ ہما آلت کی ایک میرے کفر کے اندھیروں میں نور کا تبکیلے کرے میرے مصطفی ایپیسوڈ سکسٹی فائیو کر رہی کل دعوت کی کامیابی اور اثرات اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری ایام کے تذکرے تک پہنچ رہے ہیں لیکن اس تذکرے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے ذرا ٹھہر کر آپ کے اس جلیل و شان عمل پر ایک اجمالی نظر ڈالے جو آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اور جس کی بنا پر آپ کو تمام نبیوں اور پیغمبروں میں یہ امتیازی مقام حاصل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پر اولین و آخرین کی سیادت کا تاج رکھ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا ایوہ المزمل قم اللیلہ اللہ قلیلہ اے چادر پوش رات میں کھڑا ہو مگر تھوڑا اور یا ایوہ المدسر قم فانذر اے کمبل پوش اٹھ اور لوگوں کو سنگین انجام سے ڈرا دے پھر کیا تھا؟ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے کاندھوں پر اس روح زمین کی سب سے بڑی امانت کا بارے گرا اٹھائے مسلسل کھڑے رہے یعنی ساری انسانیت کا بوجھ سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدان میں جنگ و جہاد اور تگوتاز کا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسانی زمین کے میدان میں جنگ و جہاد اور تگوتاس کا بوجھ اٹھایا جو جاہلیت کے اوہام تصورات کے اندر غرب تھا جسے زمین اور اس کی کشش کے بعد نے جل کر رکھا تھا جو شہوات کی بیڑیوں اور پندوں میں جکڑا ہوا تھا اور جب اس ضمیر کو اپنے بعض صحابہ کی صورت میں جاہلیت اور حیات عرضی کے تہدار تہبوج سے آزاد کر لیا تو ایک دوسرے میدان میں ایک دوسرا مارے کا بلکہ مارکوں پر مالکے شروع کر دیے یعنی دعوت اللہی کے وہ دشمن جو دعوت اور اس پر ایمان لانے والوں کے خلاف ٹوٹے پڑ رہے تھے اور اس پاکیزہ پودے کو پنپنے مٹی کے اندر جڑ پکڑنے فضا میں شاخیں لہرانے اور پھلنے پھولنے سے پہلے اس کی نمود گاہی میں مار ڈالنا چاہتے تھے ان دشمنان دعوت کے ساتھ آپ نے پہ ہم شروع کی اور ابھی آپ جزیرت العرب کے مارکوں سے فارغ نہ ہوئے کہ روم نے اس نئی امت کو دبوشنے کے لیے اس کی سرحدوں پر تیاریاں شروع کر دی پھر ان تمام کاروائیوں کے دوران ابھی پہلا مارکا یعنی زمیر کا مارکا ختم نہیں ہوا تھا کیونکہ یہ دائمی مارکا ہے اس میں شیطان سے مقابلہ ہے اور وہ انسانی زمیر کی گہرائیوں میں گھس کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اور ایک لہجے کے لیے ڈیلا نہیں پڑتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اللہ کے کام میں جمے ہوئے تھے اور متفرق میدان کے پہم مارکوں میں مصروف تھے دنیا آپ کے قدموں پر تھی مگر آپ تنگ ترشی سے گزر بسر کر رہے تھے اہل ایمان آپ کے گردا گرد امن و راحت کا سایہ پھیلا رہے تھے مگر آپ جہد و مشقت اپنائے ہوئے تھے مسلسل اور کڑی محنت سے سابقہ مگر ان سب پر آپ نے صبر جمیل اختیار کر رکھا رات میں قیام فرماتے اپنے رب کی عبادت کرتے اس کے قرآن کی ٹھے ٹھے ٹھے کر قرت کرتے اور ساری دنیا سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا تھا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل اور پہم مارک آرائی میں بیس برس سے اوپر گزار دیے اور اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک معاملہ دوسرے معاملے سے غازی نہ کر سکا یہاں تک کہ اسلامی دعوت اتنے بڑے پیمانے پر کامیاب ہوئی کہ عقلیں حیران رہ گئیں سارا جزیرت العرب آپ کے تابع فرمان ہو گیا اس کے افق سے جاہلیت کا غبار چھٹ گیا بیمار عقلیں تندرست ہو گئیں یہاں تک کہ بتوں کو چھوڑ بلکہ توڑ دیا گیا اور توحید کی آوازوں سے فضا گونجنے لگی اور ایمان جدید سے حیات پائے ہوئے صحرا کا شبستان وجود اذانوں سے لرزنے لگا اور اس کی پہناوں کو اللہ اکبر کی سدائے چیرنے لگی قاری قرآن مجید کی آیت تلاوت کرتے اور اللہ کے احکام قائم کرتے ہوئے شمال و جنوب میں پھیل گئے بکھری ہوئی قومیں اور قبیلے ایک ہو گئے انسان بندوں کی بندگی سے نکل کر اللہ کی بندگی میں داخل ہو گیا اب نہ کوئی قاہر ہے نہ مقور نہ مالک ہے نہ مملوک نہ حاکم ہے نہ محکوم نہ ظالم ہے نہ مظلوم بلکہ سارے لوگ اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی ہیں ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں اللہ نے ان سے جاہلیت کا غرور و نقوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا اب عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر کوئی برتری نہیں برتری کا معیار صرف تقویٰ ہے ورنہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے تھے غرض اس دعوت کی بدولت عربی وحدت انسانی وحدت اور اجتماعی عدل وجود میں آ گیا نوے انسانی کو دنیوی مسائل اور اقربی معاملات میں سادت کی راہ مل گئی ب الفاظ دیگر زمانے کی رفتار بدل گئی روئے زمین متغیر ہو گیا تاریخ کا دھارا مڑ گیا اور سوچنے کے انداز بدل گئے اس دعوت سے پہلے دنیا پر جاہریت کی کار فرمائی تھی اس کا ضمیر متافن تھا اور روح بدبو کر رہی تھی قدریں اور پیمانے مختلف تھے ظلم اور غلامی کا دور دورہ تھا فاجرانہ خوشحالی اور تباہ کن محرومی کی موج نے دنیا کو تہ و بالا کر رکھا تھا اس پر کفر و گمراہی کے تاریخ اور دبیز پردے پڑے ہوئے تھے حالانکہ آسمانی مذاہب ودیان موجود تھے مگر ان میں تحریف نے جگہ پالی تھی اور ذوف صلاحیت کر گیا تھا اس کی گریفت قتم ہو چکی تھی اور وہ محض بے جان و بے روح قسم کے جامد رسم و رواج کا مجموعہ بن کر رہ گئے تھے جب اس دعوت نے انسانی زندگی پر اپنا اثر دکھایا تو روح انسان کو وحم قرافات بندگی و غلامی فساد و تعفن اور گندگی و انار کی سے نجات دلائی اور معاشر انسانی کو ظلم و تغیانی پراغندگی و برباری طبقاتی امتیازات حکام کے استبداد اور کاہنوں کے رسوا کن تسلط سے چھٹکارا دلایا اور دنیا کو عفت و نظافت ایجادات و تعمیر آزادی و تجدد معرفت و یقین وسوخ و ایمان عدالت و کرامات اور عمل کی بنیادوں پر زندگی کی بالیدگی حیات کی ترقی اور حقدار کی حق رسائی کے لیے تعمیر کیا گیا ان تبدیلیوں کی بدولت جزیرت العرب نے ایسی بابرکت اٹھان کا مشاہدہ کیا جس کی نظیر انسانی وجود کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی اور اس جزیرے کی تاریخ اپنی عمر کے ان روزگار ایام میں اس طرح جگمگائی کہ اس سے پہلے کبھی نہیں جگمگائی تھی حجت الوداع دعوت و تبلیغ کا کام پورا ہو گیا اور اللہ کی الوہیت کے اسباب اس کے ماسوا کی الوہیت کی نفی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کی تعمیر و تشکیل عمل میں آ گئی اب گویا غیبی حاطف آپ کے قلب و شعور کو یہ احساس دلا رہا تھا کہ دنیا میں آپ کے قیام کا زمانہ اختتام کے قریب ہے چنانچہ آپ نے حضرت ماز بن چبل کو دس ہجری میں یمن کا گورنر بنا کر روانہ فرمایا رخصت کرتے ہوئے من جملہ اور باتوں کے فرمایا اے ماز غالباً تم مجھ سے میرے سال کے بعد نہ مل سکو گے بلکہ غالباً میری اس مسجد اور میری اس قبر کے پاس سے گزرو گے اور حضرت ماز یہ سن کر رسول اللہ کی جدائی کے غم سے رونے لگے درحقیقت اللہ چاہتا تھا کہ اپنے پیغمبر کو اس دعوت کے سمراد دکھلا دے جس کی راہ میں آپ نے بیس برس سے زیادہ عرصے تک طرح طرح کی مشکلات اور مشقتیں برداشت کی تھی اور اس کی صورت یہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر اطراف مکہ میں قبائل عرب کے افراد و نمائندگان کے ساتھ جمع ہوں پھر وہ آپ سے دین کے احکام و شرائع حاصل کریں اور آپ ان سے یہ شہادت لیں کہ آپ نے امانت ادا کر دی پیغام رب کی تبلیغ فرما دی اور امت کی قیر قاہی کا حق ادا فرما دیا اس مشیت ازبی کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس تاریخی حج مبرور کے لیے اپنے ارادے کا اعلان فرمایا تو مسلمانہ نے عرب جوغ در جوغ پہنچنا شروع ہو گئے ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ رسول اللہ کے نقش پا کو اپنے لیے نشان راہ بنائے اور آپ آب کی ابتدا کرے پھر سنیچر کے دن جبکہ زی قادہ میں چار دن باقی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تیاری فرمائی بالوں میں کنگی چادر اوڑی قربانی کے جانور کو قلادہ پہنایا اور زہر کے بعد کوچ فرمایا اور اثر سے پہلے ذل حلیفہ پہنچ گئے وہاں اثر کی نماز دو رکت پڑھی اور رات بھر قیمہ زن رہے صبح ہوئی تو صاحبہ اکرام سے فرمایا رات میرے پروردیگار کی طرف سے مبارکوادی میں نماز پڑھو اور کہ غسل فرمایا اس کے بعد حضرت عائشہ نے آپ کے جسم اتھر اور سرے مبارک میں اپنے ہاتھ سے زریلا اور مشق آمیز خوشبو لگائی خوشبو کی چمک آپ کی مانگ اور داڑھی میں دکھائی پڑتی تھی مگر آپ نے خوشبو دھوئی نہیں بلکہ برقرار رکھی پھر اپنا تہبن پہنا چادر اوڑی اور دو رکت ظہر کی نماز پڑھی اس کے بعد مسلح ہی پر حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھتے ہوئے صدای لب بلند کی پھر باہر تشریف لائے کسبہ اونٹنی پر سوار ہوئے اور دوبارہ صدای لب بلند کی اس کے بعد اونٹنی پر سوار کھلے میدان میں تشریف لے گئے تو ٹھہر گئے وہی رات گزاری اور فجر کی نماز پڑھ کر غسل فرمایا پھر مکہ میں صبح دم داخل ہوئے یہ اتوار چار زل دس ہجری کا دن تھا راستے میں آٹھ راتیں گزری تھی اوسط رفتار سے اس مسافت کا یہی حساب بھی ہے مسجد حرام پہنچ کر آپ نے پہلے قانے کعبہ کا طواف کیا پھر صفا مروہ کے درمیان صحیح کی مگر احرام نہیں کھولا کیونکہ آپ نے حج و عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا تھا اور اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کے جانور لائے تھے طواف و صحیح سے فارغ ہو کر آپ نے بالائی مکے میں حجون کے پاس قیام فرمایا لیکن دوبارہ طواف حج کے سوا کوئی اور طواف نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام اپنے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور نہیں لائے تھے آپ نے انہیں حکم دیا کہ اپنا احرام عمرہ میں تبدیل کر دیں اور بیت اللہ کا طواف اور صفا مروا کی صحیح کر کے پوری طرح حلال ہو جائیں لیکن چونکہ آپ خود حلال نہیں ہو رہے تھے اس لیے صحابہ کرام کو تردد ہوا آپ نے فرمایا اگر میں اپنے معاملے کی وہ بات پہلے جان گیا ہوتا جو بات میں معلوم ہوئی تو میں حدی نہ لاتا اور اگر میرے ساتھ حدی نہ ہوتی تو میں بھی حلال ہو جاتا آپ کا یہ ارشاد سن کر صحابہ اکرام نے سر تاط کر دیا اور جن کے پاس حدی نہ تھی وہ حلال ہو گئے آٹھ زلحجہ. کے دن آپ منا تشریف لے گئے اور وہاں نو ذیل حجیہ کی صبح تک قیام فرمایا زہر، اثر، مغرب عشاء اور فجر. پانچ وقت کی نمازیں وہیں پڑھیں پھر اتنی دیر توقف فرمایا کہ سورج طلوع ہو گیا اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے وہاں پہنچے تو وادی نمبر میں قبا تیار تھا اسی میں نزول فرمایا جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے قصبہ پر کجاوہ کسا گیا اور آپ بتنے وادی میں تشریف لے گئے اس وقت آپ کے گرد ایک لاکھ چوبیس ہزار یا ایک لاکھ چوالیس ہزار انسانوں کا سمندر تھاٹے مار رہا تھا آپ نے ان کے درمیان ایک جامع قطبہ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میری بات سن لو کیوں کہ میں نہیں جانتا غالباً اپنے سال کے بعد اس مقام پر تم سے کبھی نہ مل سکوں گا تمہارا کون اور تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے آج کے دن کی رواں مہینے کی اور موجودہ شہر کی حرمت ہے سن لو جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے روندی گئی جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے قون میں سے پہلا قون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربی بن ہارس کے بیٹے کا قون ہے یہ بچہ بنو ساد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیل حزیل نے اسے قتل کر دیا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا اور ہمارے سود میں سے پہلا سود جسے میں قتم کر رہا ہوں وہ عباس بن عبد المطلب کا سود ہے اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے ہاں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا اور اللہ کے کلمے کے ذریعے حلال کیا ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دے جو تمہیں گوارا نہیں اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں مار سکتے ہو لیکن سخت مار نہ مارنا اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ اور میں میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گز گمرانا ہوگے اور وہ ہے اللہ کی کتاب لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں لہذا اپنے رب کی عبادت کرنا پانچ وقت کی نماز پڑھنا رمضان کے روزے رکھنا خوشی خوشی اپنے مال کی دینا اپنے پروردگار کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی, کرنا ایسا کرو گے تو اپنے پروردگار کی جنت میں داخل ہو گے اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے تو تم لوگ کیا کہو گے صحابہ نے کہا ہم شہادت دیتے ہیں کیا آپ نے تبلیغ کر دی پیغام پہنچا دیا اور قیر قاہی کا حق ادا فرما دیا یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے تین بار فرمایا اے اللہ گواہ اللہ گواہ راہ گواہ رہ, گوا رہ آپ کے اشاد کو ربی بن امیہ بن قلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچا رہے تھے جب آپ خطبے سے فارغ ہو چکے تو اللہ ازدجل نے یہ آیت نازل فرمائی اکمل <الیوم> اسلام دینا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر رونے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیوں روتے ہو کہا کہ ہم لوگ اپنے دین کے تعلق سے زیادتی میں تھے لیکن اب جب کہ وہ مکمل ہو گیا ہے تو جو چیز مکمل ہو جاتی ہے گھٹنے لگتی ہے آپ نے فرمایا کہ تم نے سچ کہا خطبے کے بعد حضرت بلال نے آسان اور پھر عقامت کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی نماز پڑھی اس کے بعد حضرت بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لے گئے اپنی اونٹنی قصبہ کا شکم چٹانوں کی جانب کیا اور جبل مشاعت کو سامنے کیا اور قبل رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا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 اور فجر تک لیٹے رہے البتہ صبح نمودار ہوتے ہی ازان و اقامت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قصوہ پر سوار ہو کر مشر حرام تشریف لائے اور قبلہ رخ ہو کر اللہ سے دعا کی اور اس کی تکبیر و تحلیل اور توحید کے کلمات کہے یہاں اتنی دیر تک ٹھہرے رہے کہ خوب اجالا ہو گیا اس کے بعد سورج طلو ہونے سے پہلے پہلے منا کے لیے روانہ ہو گئے اور اب کی بار حضرت فضل بن عباس کو اپنے پیچھے سوار کیا بطن موسر میں پہنچے تو سواری کو ذرا تیزی سے دوڑایا پھر جو درمیانی راستہ جمرے کبرا پر نکلتا تھا اس سے چل کر جمرے کبرا پر پہنچے اس زمانے میں وہاں ایک درخت بھی تھا اور جمرے کبرا اس درخت کی نسبت سے بھی معروف تھا اس کے علاوہ جمرے کبرا کو جمر اقبا اور جمرے اولا بھی کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرے کبرا کو سات کنکریاں ماری ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہتے جاتے کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھی جنہیں چٹکی میں لے کر چلایا جا سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کنکریاں وطنے وادی میں کھڑے ہو کر ماری تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربان گاہ تشریف لے گئے اور اپنے دست مبارک سے ترسٹ اونٹ کیے پھر حضرت علی رضی اللہ انہوں کو دیا اور انہوں نے بقیہ اونٹ کیے اس طرح سو اونٹ کی تعداد پوری ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی اپنے حدیم شریک فرما لیا تھا اس کے بعد آپ کے حکم سے ہر اونٹ کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کر ہانڈی میں ڈالا اور پکایا گیا پھر آپ نے اور حضرت علی نے اس گوشت میں سے کچھ تناول فرمایا اور اس کا شوربہ پیا ازاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر مکہ تشریف لے گئے بیت اللہ کا طواف فرمایا اسے طواف افاظہ کہتے ہیں اور مکہ ہی میں زہر کی نماز ادا فرمائی پھر چاہے زمزم پر بنو عبد المطلب کے پاس تشریف لے گئے وہ حجاج اکرام کو زمزم کا پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنو عبد المت تم لوگ پانی کھینچو اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ پانی پلانے کے اس کام میں لوگ تمہیں مقلوب کر دیں گے تو میں بھی لوگوں کے ساتھ کھینچتا یعنی اگر صاحبہ کرام رسول اللہ کو خود پانی کھینچتے ہوئے دیکھتے تو ہر صاحب خود پانی کھینچنے کی کوشش کرتا اور اس طرح حجاج کو زمزم پلانے کا جو شرط بنو عبد المطلب کو حاصل تھا اس کا نظم ان کے قابو میں نہ رہ جاتا چنانچہ عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ڈول پانی دیا اور آپ نے اس میں سے حضب قاہش پیا آج یوم نہر تھا یعنی زل حجہ کی دس تاریخ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج بھی دن چڑے چاشت کے وقت ایک خطبہ شاد فرمایا خطبے کے وقت آپ قچر پر سواد تھے اور حضرت علی آپ کے ارشادات صحابہ کو سنا رہے تھے صحابہ کرام کچھ بیٹھے اور کچھ کھڑے تھے آپ نے آج کے قدبے میں بھی کل کی کئی باتیں دہرائی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو بکرا کا یہ بیان مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یوم النہر دس دلحجا کو کتبہ دیا اور فرمایا زمانہ گھوم پھر کر اپنی اسی دن کی حیثیت پر پہنچ گیا ہے جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا تھا سال بارہ مہینے کا ہے جن میں سے چار مہینے حرام ہیں تین پیدر پہ یعنی زلحجہ اور محرم اور ایک رجب مزر جو جمادی الآکرا اور شابان کے درمیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کون سا مہینہ ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اس پر آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم نے سمجھا کہ آپ اس کا کوئی اور نام رکھیں گے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذیل نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا یہ کون سا شہر ہے ہم نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں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 مگر آپ نے فرمایا کیا یہ یوم النہر قربانی کا دن یعنی دس دل حجا نہیں ہے ہم نے کہا کیوں نہیں آپ نے فرمایا اچھا تو سنو کہ تمہارا مال اور تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس شہر اور تمہارے اس مہینے میں تمہارے آج کے دن کی حرمت ہے اور تم لوگ بہت جلد اپنے پروردگار سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق لہذا دیکھو میرے بعد پلٹ کر گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنے تبلیغ کر دی صحابہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہ جو شخص موجود ہے وہ غیر موجود تک میری باتیں پہنچا دے کیونکہ بعض وہ افراد جن تک یہ باتیں پہنچائی جائیں گی وہ بعض زیادہ ان باتوں کو سمجھ سکیں گے. ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس خطبے میں یہ بھی فرمایا یاد رکھو کوئی بھی جرم کرنے والا اپنے سوا کسی اور پر جرم نہیں کرتا یعنی اس جرم کی پاداش میں کوئی اور نہیں بلکہ خود مجرم ہی پکڑا جائے گا یاد رکھو کوئی جرم کرنے والا اپنے بیٹے پر یا کوئی بیٹا اپنے باپ پر جرم نہیں کرتا یعنی باپ باپ کے کے جرم میں بیٹے کو یا بیٹے کے جرم میں میں بیٹے بیٹے کو کو یا نہیں پکڑا جائے گا یاد رکھو شیطان مایوس ہو چکا ہے کہ اب تمہارے اس شہر میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے گی لیکن اپنے جن امال کو تم لوگ حقیر سمجھتے ہو ان میں اس کی اطاعت کی جائے گی اور وہ اسی سے راضی ہوگا اس کے بعد ایام 13 گیارہ بارہ تیرہ ذیل میں مقیم رہے اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے مناسق بھی ادا فرما رہے تھے اور لوگوں کو شریعت کے احکام بھی سکھا رہے تھے اللہ کا ذکر بھی فرما رہے تھے سنت ابراہیمی کی سنن ہدیبی قائم کر رہے تھے اور شرک کے آثار و نشانات کا صفایا بھی فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق میں بھی ایک دن خطبہ دیا چنانچہ سنن ابی داود میں مروی ہے قدرت سرا بن تن نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روز کے دن خطبہ دیا اور فرمایا کیا یہ ایام تشریق کا درمیانی دن نہیں ہے آپ کا آج کا خطبہ بھی کل یعنی یوم نہر کے خطبے جیسا تھا اور یہ خطبہ سور نصر کے نزول کے بعد دیا گیا ایام تشریف کے خاتمے پر دوسرے یومن نفر یعنی تیرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا سے کوچ فرمایا اور وادی البتہ میں بنو کنانا میں فروکش ہوئے دن کا باقی ماندہ حصہ اور رات وہیں گزاری اور زہر اثر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں پڑھیں البتہ عشاء کے بعد ایک نیند سو کر اٹھے پھر سوار ہو کر بیت اللہ تشریف لے گئے اور طباف ودا فرمائے اور اب تمام حد سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ مدینہ منورہ کی راہ پر ڈال دیا اس لیے نہیں کہ وہاں پہنچ کر راحت فرمائیں بلکہ اس لیے کہ اب پھر اللہ کی قاطر اللہ کی راہ میں ایک نئی جد جہد کا آغاز فرمائیں آخری فوجی مہم جیسا کہ مان کے رومی گورنر رومن امپائر کی کبریائی کو گوارہ نہ تھا وہ اسلام اور اہل اسلام کے زندہ رہنے کا حق تسلیم کرے اسی لیے اس کے قلم میں رہنے والا کوئی شخص اسلام کا حلق بگوش ہو جاتا تو اس کے جان کی قید نہ رہتی جیسا کہ مان کے رومی گورنر حضرت فرو بن امر جزامی کے ساتھ پیش آ چکا تھا اس جرت بے محابہ اور اس غرور بےجا کی پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر گیارہ ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی اور حضرت اسامہ اس سپہ سالار مقدر فرماتے ہوئے حکم دیا بلقہ کا علاقہ اور دارون کی فلسطینی سرزمین سواروں کے ذریعے رون داؤ اس کاروائی کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کو خوف زدہ کرتے ہوئے ان کے حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کیا جائے اور کسی کو یہ تصور کرنے کی گنجائش نہ دی جائے کہ کلیسا کے تشدد پر کوئی باس پرس کرنے والا نہیں اور اسلام قبول کرنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ اپنی موت کو دعوت دی جا رہی ہے اس موقع پر کچھ لوگوں نے سپہ سالار کی نو عمری کو نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اس مہم کے اندر شمولیت میں تاخیر کی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ ان کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر رہے ہو تو ان سے پہلے ان کے والد کی سپہ سالاری پر تانا زنی کر چکے ہو حالانکہ وہ اللہ کی قسم سپہ سالاری کے اہل تھے اور میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے تھے اور یہ بھی ان کے بعد میرے نزدیک محبوب ترین لوگوں میں سے ہیں بہرحال صحابہ خرام حضرت اسامہ کے گردا گرد جمع ہو کر ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اور لشکر زمانہ ہو کر مدینہ سے تین میل دور مقام جرف میں قیمہ زنبی ہو گیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے متعلق تشویشناک قبروں کے سبب آگے نہ بڑھ سکا بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں وہیں ٹھہرنے پر مجبور ہو گیا اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت کی پہلی فوجی مہم قرار پائے اللہ ماسل محمد وادہ آلہی وسبی وسلی اللہ